دیکھیں, کفر تو نہیں ہے. وہ پوری ان تم لو یہ کہا گیا اے ایمان والوں جب تم حضور علیہ السلام کے سامنے آؤ تو اپنی آوازوں کو پس رکھو حضور علیہ السلام کے آگے یا آپ کی آواز پر اپنی آوازوں کو پس رکھو اگر تم نے ایسی گفتگو کی جیسے یعنی بلند آواز سے جیسے بعض آدمی بعض سے گفتگو کرتے ہیں ہم آپ سے بات کریں کبھی آپ کی آواز بلند ہو جائے کبھی ہماری آواز بلند ہو جائے تو ان تخا امال حکم تو تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے وہ ان تم لاترون اور تمہیں پتہ نہیں لگے گا تو کفر کا کال اس میں نہیں ہے لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے با ادب طریقے سے بات کرنے کا اللہ تبارک نے حکم فرمائے اور اس کے شان نزول میں آپ دیکھیں علماء نے لکھا کہ بعض اکابر صاحبہ کرام جو جہیرو سعود تھے جن کی آواز بلند تھی ایک تو انہوں نے حضور کے دربار میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آواز بلند ہو جائے سارے امالی اکارت چلے جائے اور کبھی جب گفتگو کرتے تو اتنی دھیمی اتنی آہستی گفتگو کرتے کہ حضور علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو اتنی پست آواز میں گفتگو کرتے گفتگو تو کرتے ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام سے مسائل تو پوچھنا حضور کی بات بھی سننی مسائل بیان بھی کریں گے حضور علیہ السلام اور آپ پوچھیں گے تب ہی مسائل بیان ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کے ادا اتنی پسند آئی کہ ان کی شان میں ایک آیت نازل فرما ان الذين يغدو نا اصواتا عند رسول الله فرمایا کہ اور وہ لوگ میرے حبیب جب تیرے دربار میں آتے اور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں ان الذين يغدو نا اصواتا عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا لہو مغفرتوں عجر عظیم انہیں لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے تو کافر ہونے کا ذکر نہیں یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے ادب کے خلاف ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت فاروق اعظم چھوٹی آبادی تھی مختصر پتا نہیں کوئی آدمی اپنے گھر میں یا کہیں کیل ٹھوک رہا تھا اس کی آواز آئی فاروق اعظم آئے. آنے کے بعد پوشا, شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں ضرور تم پر تعدیب کرتا چونکہ تمہیں یہاں کے آداب معلوم نہیں ہیں اس لیے تم کو میں چھوڑتا ہوں اور یہاں یاد رکھنا کہ حضور کی بارگاہ میں اس قسم کی آواز پیدا کرنا جائز نہیں حضور کے وفات وصال کے بعد اگرچہ آپ قبر میں ہیں مگر یہ حکم اب بھی جاری ہے آج بھی نجدی لاکھوں بے شمار گمراہیوں کے باوجود یہ آیت اب بھی حضور کے روزے اقدس پر لکھی ہوئی ہے یا ائ الدین امن اللہ طرف یہ آیت اب بھی لکھی ہوئی ہے حضور کے روزے پر ترکیوں نے جب مسجد بنائی غالبا سلطان عبد الحمید خان کا دور تھا جب یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی انہوں نے کیا کیا میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ترکیوں نے ایک پہاڑ تلاش کیا مسجد نبی بنوانے کے لیے اس میں لال پتھر تھے تمام مسجد نبوی میں وہاں کے پتھر استعمال ہوئے اور وہاں کے پتھروں سے جب مسجد نبی مکمل ہو گئی اس پہاڑ کو بند کر دیا تاکہ اس پتھر سے کوئی اور عمارت نہیں بنے ممیز اور ممتاز ہو جائے مسجد نب تاکہ دوبارہ پتھر نہیں نکلے پھر اس کے بعد وہ پتھر وہیں تراشے جاتے پہاڑی پر تراشنے کے بعد آن کر کے لگائے جاتے مزدوروں نے سلطان سے شکایت کیا اس کے کوئی کیا کہتے ہیں مصاحب سے کہ بھائی یہ پتھروں کو اپنی جگہ لگانے میں تھوڑا سا ٹھوکنا پڑتا ہے ہتھوڑی اور یہ آواز بلند ہوتی تو سلطان سے پوچھا جائے کہ کس طریقے سے ہم ان پتھروں کو لگائیں ان کو حکم یہ دیا گیا کہ تم اپنی ہتھوڑی کے نیچے چمڑے کا پیندا لگاؤ چمڑے کا پیدا لگاؤ تاکہ آواز پیدا نہ ہو ٹھوکنے سے تاکہ کام بھی ہو جائے اور آواز بھی پیدا نہ ہو اور کہا جاتا ہے کہ پانچ سو مزدور تھے مسجد نبوی کے بنانے میں گمبد خزارہ بنانے میں یہ پانچ سو کے پانچ سو مزدور حافظ قرآن تھے اور جب تک پتھروں کو تراشتے یا مسجد نبوی کا کام کرتے مسلسل تلاوت کیا کرتے کیسے لوگوں نے اہتمام انصرام سے اس عمارت کو تعمیر کیا اور یہی وجہ کہ ان کے خلوص کی برکت ہے کہ آج تک وہ عمارت قائم ہے ورنہ سعودیوں نے اس عمارت کو توڑنے کی کوشش بھی کی بلکہ ایک رسالہ ستہتر میں میں پہلی مرتبہ جب نائروبی اور افریقہ کے دورے پر تھا تو سعودی عرب پہلا حج میں نے کیا تو مجھے ایک رسالہ ملا اداوا اس رسالے میں مصنف نے لکھا کہ ہم مسجد نبوی کو جو موجودہ ہے پہلے تو ایک مضمون تھا کہ مسجد میں قبر نہیں ہونی چاہیے ظاہر حضور علیہ السلام کی قبر تو مسجد نبوی میں تو اس میں کیا کیا انہوں نے ایک منصوبہ یہ بنایا یہ شاہ خالد کا دور ازالہ او اخفہ یا ہم اس کو ختم کر دیں گے اس کو چھپا دیں گے یہ الحمد یہ کام اللہ تعالیٰ اس فقیر سے لیا وہ رسالہ میں لے کر کراچی آیا میں نے ہندوستان میں بریلی شریف زمانے میں ایم ایل سی اس کو کہتے ہیں ممبر لوکو سبھا یہ مولانا اختر رضا خان صاحب دامت برکات ملالیہ کے بڑے بھائی تھی حضرت اللہ مولانا ریحان رضا خان صاحب ان کو بھیجا اور اسی طرح میں نے لندن میں ورلڈ اسلامی مشن کے مولانا قمر آزمی صاحب کو بھیجا اور ترکی میں ایک بہت بڑا اسکالر تھا جس کو کہتے حسین حلمی جو بہت بڑا اس کا مکتبہ تھا جس کو عشیق کہتے تھے تو میں نے اس کو بھی بھیجا جہاں جہاں ممکن تھا میں نے اسے بھیجا ہندوستان میں بڑی بڑی کانفرنس ہوئی گمبد خزرا کے نام سے ترکی کی پارلیمنٹ میں سعودی عرب کے خلاف قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی لندن میں مظاہرے ادھر مظاہرے پھر ہم نے یہ خبر پڑی کہ شاہ خالد نے باضابطہ معافی مانگی اور یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے ورنہ یہ جو آپ کو مسجد نبی نظر آتے اس پورے ارد گرد وہ مسجد کو بڑا کر کے گمہ شریف کو چھپا دے گی اور ازالہ اور اخفہ یا تو ہم اس کو نکال دیں گے یا اس کو چھپا دیں گے تو اب کیا ہوا اللہ کے مہربانی یہ وہی اور ترکیوں کا خلوص تھا اور نبی کریم علیہ السلام کا فضل بھی کرم بھی کہ پورے اس حصے کو جو ترکیوں نے تعمیر کیا بالکل محراب کی طریقے سے آگے نکال دیا گیا۔ جو کچھ اضافہ ہوا سب دائیں بائیں اور پیچھے ہوتا رہا وہ حصہ آج تک محفوظ ہے تو اتنا اہتمام ان سے رام ہوتا حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر سلطنت عثمانیہ کے موقع پر ارے ایک مرتبے شیخ محقی شاہ عبد الق محدودی دلوی رحمتہ اللہ نے اپنی کتاب جذب القلوب الا دیار المحبوب میں بھی لکھا اور مجھے یاد پڑتا ہے علام امام سمودی رحمت اللہ نے اپنی کتاب وفا الفا میں بھی نقل کیا ابو جعفر منصور یہ خلیفہ تھا عباسی سلطنت کا کچھ مسئلے میں حضور کے روز انور پر کھڑے ہوئے اس کی آوا زریسی بلند ہو گئی اور اس وقت امام مالک رضی اللہ عنہ موجود امام مالک سرزنش کی خلیفہ کو کہا بادشاہ کو تجھے معلوم نہیں کہ یادین لاطرف اصوا تک ہو اور تو اپنی آواز کو بلند کرتا اس کے سرزنیش کی بادشاہ کی وہ خاموش ہو گیا ان کی دعوت قبول کر لی بات ان کی مان لی اور ماننے کے بعد کا اب میں دعا کس طرف کروں کہ حضور سے معذرت کروں یا دعا تو کیا جیسے کہا جاتا تھا زبردستی آدمی کو پیچھے موڑ دیتے کہتے ہیں حضور کے روزی کی طرف پیٹ کرو اور دعا ادھر کرو کابی کی طرف دعا کرو کوئی مجھے بتا دے کہ جب آدمی دعا کرے تو صرف دعا کعبے کی طرف ہاتھ کرنے ہی سے قبول ہوتی ہے نہیں تو نہیں بھائی کعبہ قبلہ جو ہے وہ نماز کا کعبہ تو ہے دعاؤں کا کعبہ نہیں مسلم میں آپ کو مشکا شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے نماز ختم ہونے کے بعد تو ادھر دہنی جانی مڑ جاتے اور کبھی عوام کی طرف شکل ہوتے صورت ہوتی یوں مڑ جاتے اور کبھی ادھر مڑ جاتے شراء حدیث یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بائیں جانب جب مڑتے اس طرف تو یہ شاید اس لیے مڑتے اور اس طرف ہو جاتی حضور کو نماز پڑھانے کے فوراً بعد اگر اپنے حجرے جانا ہوتا تو آپ اس طرف مڑ جاتے تاکہ یہاں سے نکل کر اپنے حجرے پہ چلے جائیں جو بائیں جانب ہے تو یہ تینوں باتیں حضور سے ثابت فتح رضویہ میں ایک سوال کیا گیا کہ یہ دعا کرنے کے بعد آدمی کیا قبل کے کی رخی دعا کریں پر مسنت یہ ہے کہ گھوم جائے اس کی حکمت کیا ہے ایک تو حضور علیہ السلام سے ثابت بھی ہے اور دوسری حکمت یہ ہے کہ قبلے سے اس لیے گھوم جائے کہ نیا آدمی آنے والا یہ تصور کر لے کہ نماز ختم ہو گئی ورنہ سبھی لوگ قبلے کی جانب ہو سکتا ہے کوئی عطیات سمجھ کر کے نماز میں شامل ہو جائے اور پھر اس کی نماز خراب ہو یا دوبارہ سے نماز نیت توڑ کر کے باندھے تو یہ تو ہے نہیں کہیں تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ تو حضور علیہ السلام سے انحراف کر رہا ہے فرمایا کے حضور کے روزے انور کی جانی منہ کر کے دعا کر تو ابو جافر نے حضور کے روزے اقدس کی طرف ہاتھ کر کے دعا مانگی اور آپ یہ بات سعودی تو منع کرتے ہیں اور شرک شرک کر کے لوگوں کو پریشان بھی کرتے تکلیف دیتے وہاں سے ہٹا بھی دیتے مگر مجھے عبد اللہ شاہ جب آیا روزے پر سارے متوے کھڑے ہوئے تھے اور یوٹیوب پر اس کی فوٹو موجود ہے کہ اس نے حضور کے مزار اقدس کی طرف ہاتھ کر کے دعا کی سارے متو شریعت کو بھول گئے سارے شرک اور کفر کو بھول گئے کہ بھئی تو سلامت ہے اس سے کون بات کرے گا تو کیا آپ کے لیے حلال ہے ہم لوگوں کے لیے نا جائز تو عالم گیری میں یہ جزیہ موجود حضور کے مزار پر ایسے کھڑے ہو سلام پڑھنے میں جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ بات بہرحال نکلی تو میں نے اس کی وضاحت کر دی